بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے خلق قل علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں والسماء رفعها آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی اللہ تو فلم و الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا قسق والمیز اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو خلو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 طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو خلق من صلصال لاؤ وخلق فالک من ج میں انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا پس اے انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو چھٹلاؤ گے رب و رب البئی سبھی ربری دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پربرتگار وہی ہے پس اے جنو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے مرج فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ذخیر دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے پس اے و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں پس اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھکلاؤ گے کم تو اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے کلو <تصفيق> ربک لوج ہوں والاکرام میں تو ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے پس اے جنوئنس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے فیشم کبھی کماتو کبھی بمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں ہر آن وہ نئی شان میں ہے پس اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو چپلاؤ گے سنفرغ لكم ایوہ آلائی ربكما اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے بعض پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان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 لوسو فل چسر تذبا بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شولا اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے فَإِذَا شَفْقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے جنوئنس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے فبئی آلائے ربكما اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو فل مجرم نبی سی ممس بک میں مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے ھذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ کرار دیا کرتے تھے اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم چھٹ لاؤ گے تکذبان اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھپلاؤ گے کبھی آزار ہری بھری, بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹ لاؤ عینان پی مئی نی ربکما تو دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹ گے ما تو دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹ لاؤ گے فروشن بپو ان جنل جن دبی البکمت جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے چھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھکلاوگے فیہن قاصرات الطرف لم يطمثہن انس قبلہم ولا جان فبئی آلان ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھو نا ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹ لاؤ گے زیب ای ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹ لاؤ گے ہل جزا الحسانی الحس میں تو نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے پھر اے جنو انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے امنی ہی میں جنتا یو حکومت اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھپلاؤ گے مدحت سب عئی کما تب گھنے سر سبز و شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھپ لاؤ گے میں آئی نی سبھی کما تو دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹ لاؤ گے سی میتھلو ربھی عئی الا حکومت ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹ لاؤ گے تم خر سب بھی ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے فوروم کو سورو تمسیا خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہورے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹ لاؤ گے لمیا پوم والا جبی علی بکما تو دیوا ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو ناچوا ہوگا اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھکلاوگے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبئی آلائی ربکما تکذبا جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے دل جللی بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام